اشمن ورحم و رحمۃ اللہ علیہ و السلام علیکم اللہ وبرکاتہ میں تحزل اور گتمیدانیہ شہد میں باقی تمام ممسامین خانہ سب سے مسئلہ واقع سلامت کرتے اور ہمارے سلسلہ دار فقلاوت میں سے الحمد باب الحاجہ میں ختم ہو کر تیرون میں نہیں من کر باب نمبر آٹھ ہے شروع ہو رہا ہے اور یہ باپ جو ہے باب مختصر ایک باپ ہے باب امر بالمعروف نہیں انین ان منکر کے عنوان سے تو اس کا پہلا درس آپ لوگوں بارکانوں تک پہنچا رہا ہوں امر بالمعروف نہیں ان, ان منکر ہاں جی باپ کے معنی بیان کے معنی میں امر یعنی حکم معروف سمرات یعنی ہر احلام جی تجمہ کریں تو معروف پہچانے ہوئے جانے پہچانے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے معروف سے سے تعبیر کیا کیوں اس لیے کہ جو ہے انسانی فطرات انسانی مزاج انسانی طبیعت جو ہے اس چیز سے مانوس ہوتے ہیں معروف ہوتے ہیں انسانی طبیعت اس چیز کو انجام دیتے ہوئے کراہت محسوس نہیں کرتے انسان کی فطرت جب سلیم ہو نا تو اس اچھے کاموں کے انجام دیتے ہوئے اسے اندر خوشی محسوس ہوتے ہے سرور محسوس ہوتی ہے اسے کبھی بھی کراہت محسوس نہیں ہوتی اس لیے جو ہے اچھے کاموں کو معروف سے تعبیر کیا ہے جانے پہچانے نفس اور انسانی روح اور وجود کے لئے اور منکر جو ہے وہ نہیں یعنی روکنا نہ یعنی کسی بھی کام سے منع کرنا روکنا انل المنکر منکر کے لفظی معنی یعنی انجان نا شناختہ شدہ وہ چیز جو نہیں پہچانتے ہیں جسے ہم نہیں پہچانتے نہیں جانتے ہیں نفس کو ان سے خاص ان شیت نہیں ہے آگاہی نہیں ہے نہ ہنج جی انسانی روح کو اس چیز سے ان شیت نہیں رکھتے اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے جو ہے گناہ اور منکر سے مراد گناہ ہیں یعنی تو منقرات جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو منکر سے تعبیر کیا چونکہ انسان کے روح جو ہے گناہ سے نفرت کرتے ہیں. اس کے لیے وہ منقرے ناپسندیدہ چیز سے نا شناخت شدہ چیز سے اور انسان کی روح سے وہ ان نہیں رہتے ۔ اس وجہ سے گناہوں کو منکر سے تعبیر کیا ہے تو امر معروف یعنی اچھے کاموں کا نیک کاموں کا روح اور نف سے کاموں کا حکم دینا اور جو ہے فطری طور پر البتہ اور وہ ہاں جی نہ انمنکر یعنی برے کام جی یعنی روح کے لیے نہ ہم نہ خوش ہوا نا پسندیدہ کام اور وہ کام جسے شریعت نے منع فرمایا دوسرے ارفعال میں جن کاموں کو شریعت نے انجام دینے کا حکم فرمایا خواہ واجب کی صورت میں خواہ مستحب کی صورت میں وہ سب معروف میں شامل ہیں ہاں جی اور جن چیزوں سے شریعت نے نہ ہی کیا روکا ہے ہاں جی خواہ و حرام کی صورت میں ہو خواہ مقروحات کی صورت میں ہو وہ دونوں منکر میں شامل ہیں تو امر و معروف اور نہیں منکر، ہاں جی اس مختصر جی کا مختصر توضیح باوقہ لوگوں کو ہو کیا اب امیر نے مل کر کے بارے میں قرآن بابئے متعدد آیات ہیں احادیث میں اس باب میں بہت سے حادث ہیں الحمد للہ تو سچ بل علی رحمہ آپ کی ادر ہے جو بھی باب آپ شروع کرتے فقراحوت کا اس کے شروع میں اور قرآن باب سے متعلق آیات ہیں تو آپ کو کوئی آیات اس باب سے متعلق ضرور نقل کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ شور دلایا جائے اور یہ بات ہمیں سمجھایا جائے کہ میں نے یہ کتاب یہ فقر آوت میں نے اپنی جیب سے نکالی ہوئی اپنی ذاتی رائے پر مشتمل کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ جو ہے قرآن سنت سے ماخوذ کتاب ہے قرآن سنت کے روشنی میں لکھا گیا کتاب ہے اور یہ کتاب جو ہے میں نے اپنی ذاتی رائے سے نہیں لکھا ہے اور اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اور اسلامی مقدس دن کے اندر احکام فیحے کا منبع جو ہے سر چشمہ قرآن پاک ہے بیچ بیچ میں آپ نے جہاں آیات نہ ہوں حادیث نقل کیا ہے اس طرح ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں اور دوسرا اہم منبع جو ہے احکام فیحی کا ماخذ کے اعتبار سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث اعمٰ علیہ السلام ہے ان کے فرامین ہیں تو یہ آپ فرماتے ہیں قال اللہ اللہ نے فرمایا جو کہ تعالی بلان مرتبہ والی ذات ہے اللہ جو کہ بلند مرتبہ والی ذات ہے نے اپنی فرما امت محمدی سے مخاطب ہو کے اللہ تعالی فرماتا ہے شرح عل عمران کی آج نمبر 110 ہے اللہ ماد کن تم تم لوگ ہو خیر و بہترین امت امت محمدی سے خطا ہے تم لوگ بہترین امت ہو بہترین امت ہونے کی وجہ یہ کہ اوخرجال سے ہاں جی اللہ تعالی نے تمہیں نکالے گئے ہیں تمہیں منتخب کیے گئے ہیں تمہیں چنے گئے ہیں کس مقصد کے لئے تمہیں لوگوں کے لیے ہی کس کام کے لئے لوگوں کے لیے کیا کام کرنے کے لئے یہ تاہمرون بالمعروف ودہ نہیں کہ تم امر معروف کرتے رہیں ون انل منقر کرتے رہیں و تنہا منکار یہ دو فریضہ ایک دن کا دو دن کا نہیں ہے زندگی بھر کا ہے ایک شخص دو شخص کی ذمہ داری نہیں ہے ہر مسلمان جتنا وہ جانتے ہیں اسی حساب سے وہ امر معمعرو نہ من کا حکم ہے کچھ احکامات ایسے ہیں جو سب جانتے ہیں اس میں سب کو معروف منکر من کر کہنے کا حکم ہے کچھ احکامات ہیں محسوس لوگ جانتے ہیں علما جانتے ہیں جانتے ہیں عالم معرفت جانتے ہیں ان چیزوں میں ہر عوام کو ہمیں معروف کرنے کا حق نہیں ہے ان میں وہ مخصوص حصے امروف ہیں منکر کر کریں تو آپ فرماتے ہیں کن تم تم لوگ ہو خیر و امت بہترین امت اخریجہ لفظ عمت تم نکالے گئے ہیں لن لوگوں کے لیے یعنی گویا کہ اللہ تعالی نے اس امت کو بشر کے رہنمائی کے لیے ہی اللہ نے سومات کو خلا کیا ہے باقی امتوں کو اللہ کی طرف دعوت کے لیے اچھائی کی طرف دعوت برائی سے لوکنے کے لیے ہی ان کو پیدا فرمایا لہذا فرما دیں تمہیں اللہ نے جو ہے حجی منتخب کیے گئے ہیں کس مقصد کے لیے کیونکہ تم لوگ جو ہے تم کیے گئے تم تعمر بل لو چونکہ تم لوگ امر معروف کرتے ہو اور تنہا نہ اور ہو ان منکا لوگوں کو برائی سے یہ تعمر اور تنہا دونوں فلم مظاہرے کا سگا دونوں استمرار پدار کرتے دواؤں پر یعنی چونکہ تم لوگ ہمیشہ امبر معروف رہتے ہو اور ہمیشہ جو ہے برائی سے روکتے رہتے ہو اور یہ تمہارا کام ہے تامرون اللہ تعالیٰ نے پھیلے تم کرو گے میں لیکن نہیں تاک تاک کہ مرار کا خون رکھا گزارے جا لایا تاکہ امت کو یہ بتا جائے تمہاری یہ ذمہ داری آج بھی ہے کل بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے امت کی اور تم منون بلّہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس امت کی تین اہم خصوصیت مبارک آج میں فرمایا کہ ایک چیز میں معروف کرتے رہنا دوسرا نا منقر کرتے رہنا اللہ پریمان یہ تین چیزیں اگر اس امت کے عمر اندر باقی رہیں قائم رہیں ہمیشہ رہیں تو پھر یہ امت خیر ومت ہوگا اور امت نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں سے میباس کو چھوڑ دیں تو یقیناً پھر یہ خیر امت نہیں رہے گا تو ہمیں اس سے امین و معروف نہ مل کر کے اہمیت معلوم ہو جاتی جی ہے کہ کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے سر آج محمد کے خاص ذمہ داری قرار دے دیا کہ تم لوگوں کو چائے کہ تو میں معروف کرتے رہیں نہ مل کر کرتے اور اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان رکھیں وقان رسول اللہ معرس رسول اللہ کبھی حدیث صاحب نے نقل فرمائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رامن کو من من یعنی جس کسی نے بھی راعت دیکھا من تم میں سے یعنی تم میں سے جس کسی نے بھی دیکھا من یعنی کسی گناہ کو کسی ماری معاشیت کو اللہ کے حکم کی کسی حکم کی نافرمن کی مخالفت کرتے ہوئے آپ نے کسی شخص کو پایا کسی اچھے کام کو چھوڑتے ہوئے پایا کسی گناہ کا مرتخب ہوتے دیکھا تو یغیر ہو تو وہ دیکھنے والے مسلمان کو اللہ تفصر رسول حکم یہ ہے پر اس کو چب بنجے کو اس غلط کام سے تغیر دے یعنی اس غلط کام سے لابجم سے پلیغیر ہو پر اس کو اس کام سے تاغیر دے اس کو روکیں بھیا دے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے یعنی کیا تغیر دینے اس کو وہ کام کرنے نہ دے کام کرنے نہ دے بیا دے اپنے ہاتھ سے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے فن لمحے اگر دشمن قوی ہے آپ کمزور ہے اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں فین لم اگر وہ قدرت نہیں رکھتے ہیں، ہاتھ سے رونے کا فضل لحسانی تو زبان سے ان زبان سے اس کے بولیں بھئی یہ گناہ ہے معاشیت ہے ہاں جی اللہ رسول ناراض ہوتی ہے اس کے اتخاب میں جہنم ہے عذاب ہے جو کچھ آپ کو یہ معلومات ہے اس کی روشنی میں اسے سمجھائیں تو اپنے زبان سے اس کو روکیں قابل لسانی وائن لمحے استطی اگر آپ نہ اب ہاتھ سے روک سکتے نہ زبان سے اس کو کچھ نشت کر سکتے کیوں لیکن وہ بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی ہے ہاں جی وہ پھر پرور انسان ہے طاقتور اور کمزور ہے فل نام یہ اگر تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے زبان سے بھی اسے کچھ نہیں بول سکتے ہیں پھوی کل تو پھر اپنے دل میں ہاں تو اپنے دل کے ذریعے سے دل سے مراد کیا ہے یعنی دل کے مراد یہ کہ تم اس بندے سے نفرت کرے اور اس کے اس کام سے نفرت کرے یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا شخص ہے یہ جو ہے فاشق ہے معاشرت کار ہے بول کے دل میں اب اس کے لئے وہ عظمت وہ مقام وہ حرمد نہ رہے کیونکہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ہمیں حکم بھی ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں کسی سے محبت کریں اللہ کے دشمنی نے دشمنی کریں تو ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا دشمن ہوا تو اللہ کا دشمن ہو گیا تو آپ کو اس سے دشمنی کا حکم اگر بندہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کا دوست ہوا تو آپ کو اس سے دوستی کا حکم ہے یہی ہو جی ایمان کے درخت ثمرا یہی پیارے نبین فرمایا دراخ کے تین فائدے ہیں ایک یہ اللہ کی محبت میں محبت کرتے ہیں اللہ کی جو ہے بغض میں لوگوں سے بغض کرتے ہیں یعنی جو اللہ اللہ کی دشمنی تو کیونکہ یہ اللہ کا دشمنی اس لیے دشمنی کرتے ہیں نہ کہ مجھے تنگ کیا مجھے پریشانی کیسے نہیں بال من اللہ تیسرا جو ہے اللہ لوگوں اللہ سے حیا کرنا یعنی انسان گناہ کرتے وقت اس کو یہ احساس ہو میرا اللہ دہ رہا ہاں کسی کو گناہ فرمانی کرتے میرا اللہ دہ رہا جب اس کو یہ احساس اس کے اندر بیدار ہوگا تو پھر وہ گناہ کرنے سے شرم کرے گا حیا معنی ہوگے انسان گناہ کی طرف نہیں جا سکے گا تو یہ تین گاموں میں سے پہلا نے فرمایا من راگا ان کو تم میں سے جو شخص بھی دیکھے من کر ان کسی گناہ کو کوئی شخص مرتکب ہوتے ہوئے فن اگائی تو اس دیکھنے والے شخص کو چاہیے کہ اس کو ہاتھوں سے روکے بھیا دیں اپنے ہاتھ سے فن لمیہ اگر وہ یہ قدرت نہ رہتے ہیں ہاتھ سے رونے کا قابل لحسانی تو اپنی زبان سے روکیں اس کو اس کو زبان سے بولے یہ کرو گناہ ہے یہ استتی۔ اگر تم یہ بھی نہیں کہہ سکا زبان سے بھی نہیں روک سکا کبھی کل تو دل سے دل سے روک کے ملازمین کریں دل میں اس کے لئے نفرت کریں دل میں اس کے لیے یعنی ہدایت کی دعا بھی کریں اور ساتھ ہی اس کے اس کام سے نفرت کریں یہ بندہ غلط آدمی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وزار اور یہ کہ صرف دل میں اس کے لیے نفراز رکھنے کے اللہ کے نافرمان نے بول کر یہ ایمان یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین پہلو ہے ہاں جی یہ قرآن ایمان کی کمزور ترین صورت ہے پہلو ہے کیونکہ آپ نے ہاتھ سے بھی نہیں رو سکا زبان سے بھی نہیں بول سکا تو صرف دل میں رکھ سکا ہاں جی تو اس وجہ سے ایمان کے سب سے کمزور ترین پہلو ورنہ جو ہے آپ کو زبان سے بولیں ہاتھ سے روکیں جہاں البتہ ہاتھ سے روکنے میں فیدنا فساد نہ ہو تو ورنہ اس میں امن معروف کی باب میں مزید تفصیلات ہے اور تفصیلات حضرت کبھی بھی مدانی سلسلے میں کافی تفصیل تفصیلات کے کتاب زحرۃ الملوم میں آپ نے تفصیل سے بیان کیا امن معروف کے مراتب خشید یہاں مختصر بیان فرما رہے ہیں آگے کی باتوں میں آگے آ فرماتے ول احتساب و امعروف نہیں منکر ایک لہنجہ لمبا سا نام ہے ہاں جی تو شاثر فرماتے ہیں ان دونوں کا ایک, ایک ملا کے ایک جامع نام اس کے لیے فکی کتابوں میں موجود سے اور حجیث کی کتابوں میں وہ ہے احتساب ہاں جی امعروف نئے منکر کا ایک اور نام ہے وہ ہے احتساب احتساب یعنی لوگوں کو اس کے ملازمین لوگوں کا خیال رکھیں محاسبہ کرتے رہیں اور ان کے اچھائی کی طرف ان کو دعوت دیتے رہیں گناہوں سے ان کو روکتے رہیں تو اس مجموعی عمل کو احتساب سے تعبیر کرتے ہیں سچ فرماتے وال احتساب اور احتساب جو احادیث میں میں ہیں عبارت العن احتساب سے مراد یہی دونوں ہیں عبارت یعنی بیان ہے انما انہی دونوں سے یعنی احتساب سے مراد یہی دونوں کام ہے یعنی امعوب منکر کا دوسرا متبادل نام احتساب ہے ہوا ہوا اور یہ احتساب مین اعظم اصول دین آف فرماتے یہ دین کے بڑے اصولوں میں سے ہے یعنی دین کے اہم بنیادی کاموں میں سے ہے امر معرو نہیں ملک یہ احتساب بڑے اصول دین میں سین دین کے بڑے اہم کام ہوئے کیوں لیکن امن و نہیں مل کر معاشرے میں رہے گا ایک گروہ یہ فرضہ انجام دیتے رہیں گے تو لوگ اچھائی کی طرف آتے رہیں گے برائی سے روکتے رہیں گے اگر معاشرے میں برائی کرنے والوں کو آزاد چھوڑے کوئی رونے والا نہ ہو تو ایہستہ آہستہ اچھے لوگ بھی اسی کی طرف چلا جائے گا اور معاشرہ برا تباہ ہو کے رہے گا اسی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے لیناض فرمایا یہ اسلام کے بہت بڑے اصول دین میں سے ہاں جی امیر کبھی سرمدانی نے الملک حادثیت فرمایا امیر بار منکر کے ثواب اور خضلت کے اعتبار سے آپ فرماتی تمام نیک اعمال اور عبادتیں جہاد فی سب اللہ کے مقابلے میں ہاں جی ایک سمندر ایک سمندر میں موجود پانی اور چلو بر پانی کی نسبت ہے یعنی تمام نیک ایک آمال چلو بر پانی سے تجویز دیا ہم نے پیالے رسول کے نقل نکل ہے یا رسول نے اور وہ اور جہاز فی صبل اللہ کو سمندر کے پانی سے پھر آگے فرماتے ہیں اور جو تمام سمندر کے تمام پانی فساری امر مارو اور جہاد دونوں کو جمع کریں اور امیر معروف کے مقابلے میں ان کا مقاصدہ کیا جائے تو ہم ہیں یہ تمام جہاد اور امیر اور تمام عبادتیں نیک اماد سب جو ہے چلو بھر پانی کی مثال ہیں اور امر معروف اس سمندر کے پانی کی مثال ہے سمندر بھر کے یعنی اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ تمام نیک امہ حتی جہاد سے پھر سبل اللہ سے بھی زیادہ امیر معروف عظیم کام ہے ثواب کا کام ہے سے فرماتے ہیں کہ یہ بڑے اصول الدین میں نہ کیونکہ دعوت الانبیاء انبیاء علیہ السلام کی دعوت جو انبیاء لوگوں کو اللہ سب دعوت دیتے تھے نو ان یہ بھی ایک قسم میں اسی عمل میں معروف کی تحت جنسی اسی جنس یعنی مفہوم عام اور وسیع معروف اور احتساب کے وسیع مفہوم کے ہاں جی یہ ضمن میں آنے والا ایک عمل ہے اسی طرح وہ ارشاد الاولیاء اللہ کی ولیوں کے جو ارشاد بندوں کو اللہ تب رہنمائی کرتے ہیں ان کا یہ عمل بھی نو ان من ہو یہ بھی اسی احتساب کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اسی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے والجہاد اور جہاد فی سب اللّہ بھی نو ان من ہو یہ بھی جو ہے جہادی سب اللہ بھی اس امیر معروف کے مراحل میں سے اس کے اعصاب میں سے ایک قسم ہے جو سب سے آخری قسم ہے بل جن آخر فرماتے ہیں بلکہ جو ہے مفہوم جن نے مفہوم وسیع ہے احتساب اور معروف جو ہے یہ عمل عمر یہ شمولیت رکھتے ہیں یہ شامل ہے تمام کاموں کا یہ شامل ہے تمام کاموں کو کُلہ سب کو حیرن کان اوشر ہے تمام کام جو خواہ نیک ہو نیک کاموں کے بارے میں امیر معروف کا معہوم ہے امیر معروف کا حکوم اور شر کے بارے میں نہ ہی امن منکر کا حکم تو اس طرح جو ہے امیر معروف منکر کا معفہوم جو ہے جس کا احتساب کا احتساب کا عمل امبیا کی تبدیل کو بھی احتساب سے تعور کیا دعوت امبیا کو بھی اولیاء کے ارشاط اور رہنمائی جہاد کے مراحل کو جہات اکبر کے مراحل کو بھی امیر معروف نے منکر کے ہی مراحل میں سے اور جہاز ہی سب اللّہ بھی ہاں جی جو دشمن چلاتے ہیں اور ہماروں ہی کے مرحل میں سے بقیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے